ولزین کفر اور جن لوگوں نے کیا کفر وکزب آیاتی نا اور ہماری آیات کو جھٹلایا کلاسابنار وہ جہنم میں جانے والے ہیں فی خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ کئی جگہ پر آیات آئیں گی اس چیز کی کوئی تشریح نہیں کرتے دو باتیں بس بتاتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فی خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ اور اس جیسی جتنی آیات ہیں اہل سنت والجماعت نے اسی سے دلیل لی ہے کہ وہ کہتے ہیں جنت اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا یہ کوئی نظریہ نہیں ہے کہ جنت پناہ ہو جائے گی اور جہنم پناہ ہو جائے گی اور یہ چیزیں ہوں گی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے کہا اسی لیے جن لوگوں نے بھی اس کے خلاف لکھا ہے انہوں نے ایک تو اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں جہنم میں رہ رہے کہ لوگ عادی ہو جائیں گے تو پھر انہیں عذاب نہیں ہوگا اور اس نظریے کے لکھنے والے ابن عربی ابن قیم رحمہ اللہ اور ابتدائی زمانے میں سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علو تھے سید سلیمان ندوی کا نام سنا ہوگا بڑے آدمی تھے ہمارے حضرت نے محبول حسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ان سے بھی پڑھی تھی اور حضرت نے ہم سے فرمایا تھا کہ میں نے زندگی میں کسی کی نظر قرآن پاک پہ اتنی گہری نہیں دیکھی جتنی سید صاحب کی تھی اور فرمایا ایک سورہ جمعہ کی تفسیر انہوں نے بیان کی اور اب تک ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اس تفسیر کو سنا اور پچاس برس ہو گئے مگر ایسی تفسیر پھر کہیں نہیں سنی کاش اس کو ہم لکھ لیتے سید سلیمان ندوی پہلے اس کے قائل تھے کوئی ابن قیم اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ وغیرہ کہ جہنم میں رہ رہ کے عادی ہو جائیں گے اور ابن عربی نے لکھا ہے کہ ایسے آدی ہو جائیں گے جیسے گندگی کا کیڑا گندگی میں رہ رہ کے آدی ہو جاتا ہے تو باہر سے جو آدمی نہیں آتا ہے اس کو تو بو آتی ہے کیڑے کو تو کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن اس بات پر ان کا رد لکھا ہے لوگوں نے ابن قیم کا بھی ابن عربی کا بھی اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ جب آئے تھے تھانہ بھون حضرتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس تو تھانوی رحمت اللہ سے کوئی بات کرنے آئے تھے تو حضرت نے فرمایا ہمارے ہاں یہ دستور نہیں ہے سید صاحب کہ آپ جو اعتراضات لائے ہیں ندوا سے لکھنؤ سے اور اس کے لیے آپ کو کچھ دن ہماری مجلس میں خاموشی سے بیٹھنا پڑے گا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ کہتے ہیں میں خاموشی سے بیٹھتا رہا اور یہ سید سلیمان ندوی جب بالکل جوان تھے نا سولہ سترہ سال ان کی عمر تھی ندوا کا اجلاس ہو رہا تھا ایسا جس میں لڑکوں کو سندیں ملنی تھی تو ایک نواب صاحب اٹھے اور انہوں نے کہا شبلی نوانی سے کہ آپ نے اتنا قوم کا پیسہ لیا اتنی صلاحیتیں قوم کی لگیں کوئی ایسا ہے جو عربی میں بھی تقریر کر دے شبلی نوانی کے ایک رنگ آئے اور ایک جائے اور وہ اٹھ کے آئے اور کہا سلیمان تم عربی میں تقریر کر دو گے ہم تمہیں کوئی موضوع ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ فرمائیں تو انہوں نے ایک موضوع لکھ کے ایسے ایک سفا پکڑا دیا انہوں نے کاغذ پہ لکھ دیا کہ اس موضوع پہ تقریر کرنی ہے اور شبلی خوف کے مارے بیٹھ نہیں سکے اس مجلس میں اور باہر جا کے مسلسل ٹہلتے رہے اور سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ کیا عمر سولہ سترہ سال ہوگی بہار کوئی عالم پیدا نہ کرتا اس کے فخر کے لیے یہ آدمی کافیت یہ بھی بہار شریف کے تھے سید تو شبلی پریشانی کے عالم میں گھومتے رہے اور سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایسی تقریر کی کہ اندر سے واہ واہ کی آوازیں آنے لگیں تو شبلی واپس آئے اور شبلی پگڑی باندھتے تھے انہیں پگڑی اتار کے اس لڑکے کے سر پہ رکھ دی اور گلے لگا لیا ان کا تم نے ہماری لاچ رکھ لی ہماری عزت رکھ لی سید صاحب بڑے آدمی تھے ان کی سوانے بھی ہے پڑھنی چاہیے خیر ان کے مناقب کتنے بیان کریں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب آئے جب جانے لگے واپس تو کاغذ کچھ نصیحت کر دیں توانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، میں سوچتا رہا کیا نصیحت کروں تو میں نے ان سے کہا کہ جب میں مکہ مکرمہ سے آ رہا تھا تو میرے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ نے مجھے ایک بات کہی تھی میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو میں نے اس کی عزت فرمائی ہے تو اس نے فرمایا ہمارے شیخ کہتے تھے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے پتہ نہیں اس جملے میں کیا اثر ہوگا سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کپ کپی تاری ہو گئی اور روتے رہے استنے ہمارے حضرت یہ کہتے تھے کہ بس جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو مٹا دینا چاہیے پھر وہ آئے بیت کے لیے درخواست کی تو حضرت نے کہا یہ جو تم نے لکھا ہے نا کہ جہنم پناہ ہو جائے گی اور یہ چیزیں اس سے رجوع کرو پھر بیعت ہوگی حضرت میں رجوع کرتا ہوں حضرت ایسے رجوع نہیں اخبار میں اشتہار دو چھپاؤ اس کو تو ہندوستان پورا جانتا تھا سلمان ندوی رحمتہ اللہ علیکم وہ آج کے ہندوستان تھوڑے ہی تھا آج کے مسلمان تھوڑے ہی تھے پھر انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا باقاعدہ لکھا کہ میں اس نظریے سے رجوع کرتا ہوں تب جا کے تھانوی رحمت اللہ نے بیٹھ کیا اوروی رحمۃ اللہ کو اتنے یہ عزیز تھے کہ حضرت نے بیٹھ بھی کیا خلافت بھی دی اور ایک موقع پہ فارسی میں ان کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کے بھجوایا ایسا بھی کوئی شیخ ہوگا کہ اپنے مریدوں کی شان میں کسیدا لکھ کے کسیدا لکھ کے بھجوایا اور ایک جگہ میں نے پڑھا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے بال سفید ہو گئے داڑھی کے تو دا تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا ارے تو تو بالکل بڈھا ہو گئے اور پھر جا کر لاٹھی بھجوائی اور لاٹھی کے ساتھ ایک رکا لکھ کے بھیجا ایک چھوٹا سا پرچہ اور اس پہ لکھا کہ راحت جان راحت جسم کا سامان بھیجتا ہوں <laughs> سید صاحب سے اتنی محبت تھی ان کے شیخ حضرت فرماتے تھے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا تھا یہ ہے دلیل اہل سنت کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم جو گئے بس گئے وہیں رہیں گے ہمیشہ یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے اس کی تفصیلی بحث انشاءاللہ موقع ملا تو بارہویں پارے میں ایک جگہ ہے وہاں پر لوگوں نے کیا کریں گے لیکن اللہ جانے کب پہنچیں گے ماں. اچھا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ خالدون کے لفظ میں آخری بات اس سلسلے میں جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تعالی کا طرز بدلا ہے دونوں جگہ اوپر کہتے ہیں فمن تب یا, یا جس نے میری ہدایت کی پیروی کی یہ یا جو ہے نا چھوٹی یاد جو نظر آ رہی اس کا ترجمہ ہوا میری ہدایت کی پیروی کی میں جو بھیج رہا ہوں وہ جنتی ہے اور فرمایا دوسری آیت میں کفر وہ قزب بےآیات ناد جس نے ہماری نافرمانی کی کفر کیا سمجھے؟ پہلی آیت میں کہا جس نے میری ہدایت پہ عمل کیا اور دوسری میں کہا جس نے ہماری نافرمانی کی دونوں جگہ خدا نے بدل دیا اس لیے کہ اہل جنت کے ساتھ محبت اور شفقت کا اظہار ہے کہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں میری ہدایات کو ماننا اور جہاں جہنم کا اور کفر کا ذکر آیا ہے وہاں حاکمانہ طرز انداز ہے نا ہم نے یہ کہا تھا ہماری نافرمانی ہوئی ہے ہم تمہیں بتاتے ہیں. ایک حرف کے فرق سے قرآن نے کہاں سے کہاں بات کر لی ہے کہ منتوبیہ ہدایا جس نے ہماری ہدایت میری ہدایت کی پیروی کی ولدینہ کفر و کدب آیات ہی جس نے کپر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ ہے فرق قرآن کا کہ مومنین کے ساتھ اللہ کا تخاطب وہ کیسا ہے اور کافروں کے ساتھ کیسا ٹھیک ہے سر کچھ دیر تھوڑے سے اور ایک بار اس پچھلی آیت میں رہ گئی وہ یہ ہے کہ ولزین کفرو و قزبوب آیاتی جو تھا اس میں جو پہلا کفر ہے اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ دل سے انکار کرنا اور قزب و بیاتی ہماری آیات کی تکزیب کی یعنی زبان سے بھی اس چیز کا اظہار کیا کفر دل سے انکار کیا اور قزب و آیاتنا زبان سے بھی اظہار اس چیز کا کیا اللہ کی نافرمانی کا کفر کا